میں پارے کا آغاز ہوگا سورت المجادلہ مدنی ہے ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا اور آنے پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے اس میں 22 آیتیں اور تین رکوں ہیں مجادلہ کے معنی ہے بحث کرنا سور مبارکہ کی ابتدا میں ایک خاتون کا ذکر ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار ایک مسئلے کے بارے میں سوال کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا عور جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کرتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحاب جن کا نام خولا بنتے صالبہ ہے اور یہ اوس بن سامت کی زوجا ہیں بیوی ہیں یہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ کسی وجہ سے اوس بن سامت نے غصے میں مجھے کہا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے تو اس کا حکم بتائیے زمانہ جاہلیت میں اسے اس طلاق سمجھا جاتا تھا تو وہ خاتون کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اگر اس سے طلاق واقع ہو جائے گی تو میں اپنے بچوں کو آس کے پاس رکھوں تو وہ ماں کی شفقت سے محروم رہیں گے اور خود میں اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مریں گے میں کہاں سے انہیں کھلاؤں گی اور یوں میرے شوہر مجھ سے نفرت تو نہیں کرتے مگر انہوں نے یہ جملہ کہا ہے تو بتائیے اس کا حکم کیا ہے کیا طلاق واقع ہو گئی تو یہ بار بار حضور اقدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگے اور چونکہ اس کے متعلق قرآن کی آیات نازل ہونے والی تھی اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی قدر سمی اللہ بے شک اللہ نے سنا قول اللتی تجا دل کا فیضی عورت کی گفتگو کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی پھر جب اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکوت فرما رہے ہیں وہ تشتکی اور وہ اللہ سے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی اے پروردگار تو کوئی حکم نازل کر اس مسئلے کے بارے میں اللہ یس محاور اور اللہ تعالی تم دونوں کی گفتگو کو سنتا ہے وہ سن رہا ہے ان اللہ سمیع ام بصیر بے شک اللہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے پھر اس کو حکم بیان کیا گیا اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے اپنی بیوی کو اپنی کسی محرم عورت سے تشبیح دے مثلا کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے یہ میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے میری بیٹی کی طرح ہے اپنی بیوی کو اگر کوئی یہ کہے اور زہار کی نیت ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ اب مرد کا عورت سے قربت کرنا یہ حرام ہوگا جب تک کہ وہ کفارہ ادا نہ کر دے الدین من غوم <تصفيق> وہ لوگ جو تم میں سے ہیں تم میں سے جو بھی اپنی عورتوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں اپنی ماں کی مسل کہتے ہیں ماں ہناتی ہم <أُمَّحَاتِهِم> یہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں زمانہ جاہلیت میں تو وہ ہمیشہ کے لیے ماں کی طرح حرام ہو جاتی تھی مگر اسلام میں ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی بلکہ وقتی حرمت ہے کفارہ ادا کر دے تو یہ حرمت ختم ہو جائے گی ان امہات اللہ ولدن ہوں ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا جن عورتوں کے بتن سے پیدا ہوئے ہیں وہی ان کی مائیں ہیں تو بیوی تو ماں نہیں بنتی مگر یہ جملہ کہنا کہ تو میری ماں کی طرح ہے اور نیت زہار کی ہو یعنی اپنی زوجہ کو اپنے اوپر حرام کرنا مقصود ہو تو پھر زہار کے مسائل ہیں وَإِنَّهُمْ ان نہم ل من کرم مین القلی <وَزُّغًا> اور بے شک یہ لوگ ضرور بری بات کہتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں وہ ان اللہ آف ون غفور اور بے شک اللہ تعالی ضرور درگزر فرمانے والا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے والذین یظاہرون من لدینسم اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیں انہیں اپنی ماں کی مثل کہہ بیٹھیں یا اپنی بیٹی یا بہن کی مثل یا ایسی عورتوں کی مثل جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ایسی عورتیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے ان کی مسل یا ان کی پیٹ کی مسل یا اس طرح آزا کی مثل وہ کہیں اور زہار کی نیت ہو ثم یا پھر وہ رجوع کرنا چاہیں یعنی اپنے قول کو واپس لینا چاہیں حرمت کو ختم کرنا چاہیں لما قالو اس سے رجوع کرنا چاہیں جو انہوں نے کہا فتحری رقب من قبلی تماسا تو لازم ہے چھونے سے پہلے ایک غلام کو آزاد کرے یہ اس کا کفارہ ہے غالکم تو آگو نبی ہی یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے اللہ تعملون خبیر اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے غلام اگر میسر نہ ہو پھر کیا کریں فم الم یجد پس جسے غلام میسر نہ ہو فیام شاہرائنی شہرین دو مہینے ساٹھ روزے فسیام شاہی متطاب آئین ساٹھ روزے مسلسل رکھیں من قبلیت ماسا یہ ساٹھ روزے چھونے سے پہلے رکھنے ہیں لوگوں نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے وہ ان مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتے اب دیکھیں جملہ ایک ہے تو میری ماں کی مسل ہے لیکن کفارہ تو دیکھیں غلام آزاد کرنا ہے غلام نہیں ہے تو ساٹھ روزے رکھنے مسلسل کہ کسی بیماری کی وجہ سے بھی ایک روزہ چھوٹ گیا تو پھر دوبارہ ساٹھ رکھنے ہوں گے اب لوگوں کو یہ مسائل بیان کریں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو بڑی سختی ہے کہ مولوی لوگ تو بڑی سختیاں کرتے ہیں تو بات سختی کی نہیں یہ اللہ کا حکم ہے تو جو اللہ کا حکم ہے وہ تو ماننا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول کا حکم اگر ہمیں سخت لگتا ہے تو یہ ہمارا اپنا قصور ہے شریعت کے یہ احکامات اللہ تعالی کی حکمت بالغہ کے مطابق ہیں کہ وہ حکمت جس سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں تو انسان شریعت کی باریکیوں کو مشکل نہ سمجھے بلکہ ہر معاملے میں وہ یہ ذہن بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے مجھے وہ سیکھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے فمل لم یستا یہاں پر ایک یہ چیز ہے کہ کسی نے کہا اپنی بیوی بی کو کہ تو میری ماں کی مثل ہے اس میں نیت زہار کی یا حرمت کی نہیں ہے بلکہ بات سے لگی تھی کہ میری ماں جو ہے وہ بھی بڑی سخی تھی اور تو ثقافت میں میری ماں کی مسل ہے تو کوئی گرفت نہیں ہے کوئی کفارہ نہیں ہے یہاں جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ تو میری ماں کی مثل ہے یا بیٹی کی مثل ہے اس میں نیت اظہار ہو یعنی اپنی زوجہ کو وہ حرام قرار دے رہا ہو فمل لمب یست بس جو کوئی اس کی بھی طاقت نہ رکھے کہ وہ ساٹھ روزے مسلسل نہ رکھ سکتا ہو فام فا سک تین مسکین تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا صبح و شام جنہیں صبح کھلایا ہے انہیں ہی شام کو کھلانا ہوگا اس طرح ساٹھ مسکینوں کو صبح کا کھانا اور ساٹھ مسکینوں کو شام کا کھانا اور دونوں کھانوں میں ایک ہی مسکین ہو تو یہ ساٹھ کا ہنسا اور عدد پورا ہوگا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ ایک مسکین کو روزانہ صبح و شام کا کھانا کھلائے اور یہ ساٹھ دن تک وہ کرے تو بھی کفار ادا ہو جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدقہ فطر کی جو رقم ہے دو کلو اور پچاس گرام آٹا دو کلو اور پچاس گرام آٹا یا اس کی قیمت ساٹھ ایسے غریبوں میں تقسیم کرے کہ جو زکوۃ لینے کے مستحق ہوں تب بھی یہ کفارہ ادا ہو جائے گا یعنی اگر چالیس روپے یا پینتالیس روپے پاکستان میں اس کی قیمت بنتی ہے تو چالیس چالیس روپے ساٹھ غریبوں میں تقسیم کرنے ہوں گے رالی کا لتو مینو و یہ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو و طل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں باؤنڈری ہے شریعت کی اس کو کراس نہیں کرنا اس کے اندر اندر رہنا ہے ولیل کافرین آداب العلیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی جو شریعت کے احکام کا ایسے واضح احکام کا انکار کرے گا وہ کافر بن جائے گا اور ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے ان لدین یوح دون اللہ و رسول بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں کبھی تو وہ زلیل و رسوا کیے جائیں گے کما کبی تلین من قبل جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل رسوہ ہو گئے آیاتمینات اور بے شک ہم نے واضح روشن آیتوں کو نازل کیا ولیل کا فرین اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے یوم یب آفو ملا اس قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا بِمَا <عَمِلُو> پھر اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کے متعلق خبر دے گا قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے سب جمع ہوں گے اور اللہ تعالی امال کی خبر دے گا احصاہ اللہ اللہ نے اسے لکھ رکھا ہے شمار کر رکھا ہے نیکی کو بھی اور گناہ کو بھی وہ نسو ہو اور وہ لوگ ان گناہوں کو بھول چکے ہیں ہوش سنبھالنے اور بالغ ہونے سے لے کر اب تک ہزاروں لاکھوں کروڑوں ایسے گنا ہوں گے کہ شاید ہم نے وہ کیے ہوں اور اب یاد بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیے ہیں مگر نامہ اعمال جب کل بہ روز قیامت کھلے گا تو ذرہ برابر نیکی بھی ہوگی اور ذرہ برابر برائی بھی لکھی ہوگی اعلیٰ کل شعیع ان شہید اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے نگہ بان ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نامائے امال میں نیکیاں لکھوانے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے کہ ہمارے نامائے اعمال کے گناہ ہمیشہ کے لیے نیکیوں سے تبدیل ہو جائیں ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درد السلام پڑھے سیدنا مولانا محمد و آل سیدنا مولانا محمد صلات و علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ